تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے